الحمد رب العالمين والسلام اما اعوذ من بسم اللہ اب والسلام عليك يا رسول اللہ ولی صحیب قیا حبیب اللہ الصول و سلام علیہ نبی اللہ ولیب صحاب يا نور الله پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عصب کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ یعنی اللہ اضبل اس سے راضی ہو اسے چاہیے مجھ پر کثرت سے درود پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین شیخ طریقت امیر عال سنت نے ہمیں مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا اسلحہ امت کی خاطر ہمیں مخصوص اعمال ایک رسالے میں جمع فرمائے جسے مدنی انعامات کہتے ہیں شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی نے ہمیں مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا اور ان مدنی انعامات میں بہت سے اعمال کو سوالات کی صورت میں جمع کیا اور ایک رسالہ پیش کیا اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں مدنی مننے ہوں یا مدنی منیا سب اس رسالے کی خانہ پوری کرتے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے اور ہر مدنی ماں کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اسے جمع کرانے کی ترکیب کرتے ہیں انہی مدنی انعامات میں سے پہلا مدنی انعام جائز و نیک کام سے پہلے اچھی اچھی نیتوں کا مدنی انعام ہے بیان کرنے سننے سے پہلے بھی ہم جس قدر اچھی نیتیں کریں گے ان شاء اللہ عفظ اس, قدر اس کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. یاد رکھیے کہ مباہ یعنی جائز اس کام بغیر اچھی نیت کے کارے ثواب نہیں ہوتا اور مبا یعنی جائز اس کام کے اندر جس قدر اچھی نیتیں کر لی جائیں اسی قدر اس کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے مولا علی شیر خدا کب رم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تیرہ غروف کی نسبت سے سلسلہ حیات الحاوان دیکھنے کی تیرہ نیت ہے نمبر ایک جہاں ارسبدل کا نام آئے گا وہاں تا یا تبارہ کباط کے کریمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تصویر و تہمید کروں گا اسی طرح اس اللہ کہا جائے تب بھی اللہ ارس بدل کا ذکر کروں گا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 چار عجائب قدرتی الہی ارس وجل کا بیان سن کر سبحان اللہ اور نیت کے موقع پر انشاءاللہ شاء اللہ ارس وجل کہوں گا نمبر پانچ توبہ کی ترقی دلائی گئی یا توبو اللہ کہا گیا تو اللہ کہوں گا نمبر چھ تمام کام کاج اور مصروف فجات کو چھوڑ کر بیان سنوں گا نمبر ساتھ حیوان کے احوال سن کر ربطہ کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا پارا تیئی سورہ یاسین آیت بہتر تہتر سیونٹی ٹو اینڈ سیونٹی تھری میں ارشاد خدا بندی ارض بجل ہے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا غب وَمِنْهَا ومینا یا فِيهَا مَنَافِعُ لہم أَفَلَا يَشْكُرُونَ عشارب افلا یشکر ایمان اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سبار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفعے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے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 نمبر گیارہ ان مدنی پھولوں کو تحریر بھی کروں گا اور وقتاً فوقتاً ان کی دہرائی بھی کروں گا بارہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے روزانہ فکر مدینہ کروں گا تیرہ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بناؤں گا جس قدر نیتیں کریں گے اسی قدر اس کا سننا اور کرنا کار سوب ہوگا یاد رکھیے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں دل میں سچا پکا ارادہ نہ ہو صرف زبان سے الفاظ کو دہرا لیا جائے یا اس کو پڑھ کر سنا لیا جائے تو یہ نیت نہیں بہرحال اگر دل میں پکا ارادہ نہیں ہے صرف یہ الفاظ کہے یا سنیں تو یہ نیت نہیں آپ ثواب نیت کے مستحق نہ ہوں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میچے نیچے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج سلسلہ حیات الحایاوان کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اس جانور کے متعلق ہے جو ہمارے ملک یعنی پاکستان کا قومی جانور ہے جی ہاں جس طرح قومی جھنڈے بہت مشہور ہوتے ہیں اسی طرح بعض جانوروں کو قومی بحیثیت قومی جانور منصوب کرتی ہیں اور اسے قومی جانور سمجھتی ہیں تو ہمارے سلسلے میں ابھی تک چوپایوں کا بیان جاری ہے اور چونکہ چوپاوں کا اور اس قسم کے جو جانور ہیں ان کے بیانات میں ہمارے لیے جو اہم ترین جانور اس حیثیت سے کہ ہمارے قوم کا اس سے تعلق ہے اس کا آج بیان ہے یہ یاد رکھیے اپنے وطن سے محبت نہ ہونا احادیث میں اسے منافقت کی علامت بیان کیا گیا ہے تو چونکہ ہر مسلمان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہی ہے اور اس اعتبار سے اس جانور کی بھی ایک حیثیت حاصل ہے کہ ہماری قوم کے اندر اسے ایک اعزاز حاصل ہے تو آج جس جانور کا بیان ہوگا اس کا نام ہے مارخور جی ہاں ہماری ایک تعداد شاید پاکستان سے تعلق رکھنے والی بھی یہ نہیں جانتی کہ ہمارا قومی جانور مارخور ہے یہ مارخور کیا ہے اس کی خاصیت کیا ہے اور اس کا نام مارخور ہی کیوں ہے آج ہم اس کے اوصاف اس سے پائی جانے والی باتوں کا بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے یعنی گویا ہمارے آج کے سلسلے میں پاکستان کی یوں یاد بھی ہے مارخور کو اردو اور انگریزی دونوں زبان میں مارخور ہی کہا جاتا مارخور کو مارخور کیوں کہا گیا تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے بازوں نے کہا کہ یہ لفظ جو ہے یہ پشتو کا لفظ ہے اگر اسے فارسی کا لفظ جانا جائے تو مار بمانا سانپ اور خور کا مانا ہوتا ہے کھانا اب اگر یوں دیکھا جائے تو مارخور کا مانا فارسی روبت کے اعتبار سے ہونا چاہیے سانپ کھانے والا جانور یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ مارخور سانپ خور جانور ہے حالانکہ ایسا نہیں مارخور سانپ خور جانور نہیں پھر اگر اسے پشتو زبان کا لفظ سمجھا جائے تو اب اس کے کیا مانا ہوں گے تو اس کے مانا یوں ہوں گے کہ مار بانا سانپ اور آخور بانا سینگ تو اب سینگ والے یعنی سینگ کے ذریعے سانپ کو مارنے والا جانور اگر اسے کہا جاتا ہے تو اسے مارخور اس اعتبار سے کہا جاتا ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ جانور اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ سانپ کو مار بھگائے مارخور کا تعلق کس قبیلے سے کس کیٹیگری سے کس خاندان سے مارخور در حقیقت بکروں کے خاندان سے تعلق رکھنے والا جانور ہے مگر یاد رکھیے کہ اسے, اس کی یہ جو نسل ہے اس کا تعلق جنگلی جانوروں سے ہوتا ہے تو مارخور جنگلی جانوروں کی ایک قسم ہے مارخور کی جسمانی لمبائی یعنی ہائٹ 132 سے 186 سو سینٹی میٹر یعنی चार आशार्या चार से छह आशार्या दो फिट होती है 132 थर्टी टू टू वन एटी सिक्स सेंटीमीटर मीन्स फोर टू सिक्स प्वाइंट फिट जबकि कंधों तक ऊंचाई 65 से 115 सौ सेंटीमीटर यानी दो आशार्या एक से 3.8 आशारिया फिट होती है 65 फाइव टू वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन सेंटीमीटर मीन्स टू टू थ्री प्वाइंट اس کی دم کی لمبائی آٹھ سے بیس سینٹی میٹر یعنی تین اشاریہ دو سے آٹھ انچ لمبی ہوتی ہے ایٹ ٹو ٹوینٹی سینٹی میٹرز مینز تھری پوائنٹ ٹو ٹو ایٹ انچ جبکہ اس کا اوسطن وزن یعنی اگر اس کے پرسنٹیج لگایا جائے ریشیو نکالا جائے تو اس کا جو وزن بنتا ہے ویٹ بنتا ہے وہ بائیس سے ایک سو دس کلو گرام یعنی ستر سے دو سو بیالیس پوائنٹ کے کا میں ہلکا بورا اور سردی میں زیادہ ہلکا ہو جاتا سردی کے موسم میں اس کے بال زیادہ بھڑ جاتے ہیں اس کے اوپر سر سے دم تک کالی کا ہوتی ہے اس کی پچھلی دونوں ٹانگے سیاو سفید ہوتی ہیں نر اور مادا دونوں کی تھوڑی کے نیچے بال ہوتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مادا کے مقابلے میں نر کی تھوڑی کے نیچے اور گلے سینے اور پنڈلیوں پر زیادہ بال بڑے ہوتے ہیں جبکہ مادا کے عیال یعنی گردن کے بال نہیں ہوتے مارکھوڑ کی سب سے زیادہ متاثر کن خصوصیت اس کے پیچ دار مضبوط اور لمبے سینگ ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو یا تو سیدھے ہوتے ہیں یا باہر کی طرف پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اس کا انحصار ان کی قسم پر ہوتا ہے نر کے سینگ ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر یعنی ساٹھ انچ تک لمبے ہوتے ہیں ون سکسٹی سینٹی میٹر مینز سکسٹی انچز جبکہ مادا کے سینگ یعنی جو آپ کے میل فی میل کا حساب جو سمجھا جائے وہ یہ ہے پچیس سینٹی میٹر یعنی دس انچ تک لمبے ہوتے ہیں ٹوینٹی فائیو سینٹی میٹر مینز ٹین انچز مارخور کے پاس سے بہت تیز بو آتی ہے جو عام گھریلو بکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے بعض مصنفین نے لکھا کہ مارخور گھریلو بکریوں ہی کی نسل سے ہے ان کا آواز لینا بھی عام بکریوں ہی سے ملتا جلتا ہے جس طرح عام بکریاں ناک میں دم کرتی ہیں اور میں کرتی رہتی ہیں تو مارخور بھی میں کی ہی آوازیں نکالتا ہے اور اس کی آواز بھی اسی کی مثل ہوتی ہے مارخور کی اب تک پانچ اقسام سامنے آئی ہیں جن کی طبعی خصوصیات میں معمولی فرق پایا جاتا ہے ان میں ہر ایک کا اسٹیٹس بھی مختلف ہے یعنی کسی کی نسل کو بہت زیادہ خطرہ ہے تو کسی کو کم مارخور پہاڑی خطہ زمین سے مطابقت رکھتا ہے یعنی پہاڑی خطہ زمین کے حوالے سے یہ جانور بہت زیادہ سوٹ ہوتا ہے اور ایسے مقام اور ایسی جگہ کو پسند کرتا ہے یہ کھڑی چٹانوں کی ڈہلان ستا پر پائے جانے والے جنگلات میں رہتے ہیں یعنی ایسی کھڑی چٹانے اور اس کے اندر ڈہلان ہو اور باقاعدہ اس کے اندر جنگلات اور اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہ جانور وہاں پہنچ جاتا ہے یعنی انسان جہاں پہنچنے کا بظاہر سوچنے میں گھبرائے یہ جانور اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ ایسے مقام پر رہتا ہے عمومی طور پر یہ نومبر سے مئی تک ان جنگلات میں چھ سو میٹر یعنی انیس سو فٹ کی بلندی پر رہتا ہے یعنی نومبر ٹو مئی سکس میٹر مینز نائنٹین فٹ اور گرمیوں میں یہ چار ہزار میٹر یعنی تیرہ ہزار فٹ کی بلندی پر پایا جاتا ہے فور میٹر مینس تھرٹین فٹ گرمی کے موسم میں نرمارخور جنگل ہی میں رہتے ہیں جبکہ مادائیں عام طور پر اونچی پہاڑوں پر چلی جاتی ہیں یہ عام طور پر ایسے جنگلات میں پائے جاتے ہیں جہاں شاہ بلوت اور چیڑ یعنی سنوبر کے درخت بکثرت پائے جاتے ہیں تو جیسا ماحول ہوتا ہے وہاں یہ پہنچ جاتے ہیں اور جیسا جانور ہوتا ہے وہ ایسے علاقوں میں پایا جاتا ہے جس قسم کا اسے موسم اور جس قسم کے ماحول کی اس کو حاجت ہوتی ہے اللہ تعالی نے عام طور پر مخلوقات کو ایسا ماحول فراہم کیا مارخور ریوڑ بنا کر رہتے ہیں。سالوں قبل مارخور کے ریور میں سو یا اس سے زائد ہنڈریڈ اینڈ مور جانور پائے جاتے تھے جن میں اکثر مادائیں اور ان کے بچے شامل ہوا کرتے تھے لیکن اب یہ تعداد بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ کم ہوتی چلی گئی اور یہاں تک کہ ان کا ریور ان کا گروپ جو اب جانوروں پر مشتمل ہوتا ہے وہ فقط نو کا گروپ رہ گیا یعنی نمبر آف ممبر ان کے گروپ کے اب نائن رہ چکے ہیں اس وقت ان کا سب سے بڑا ریور جو مردم شماری میں آیا سامنے آیا دیکھا گیا وہ پینتیس مارخوروں پر مشتمل تھا ان کے مختلف ریوڑ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں نر مارخور تنہائی پسند ہے یہ اکثر تنہا رہنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں مٹی مٹی مدنی چینل کے ناظرین یہ یاد رکھیے کہ تنہائی بسا اوقات بہت اچھی چیز ہوتی ہے مگر بسا اوقات مضر بھی ہوتی ہے اور یہ جانوروں کے لیے بھی مضر ہوتی ہے کہ تنہائی میں رہنے والے جانور کو عام طور پر شکاری جانور شکار کر لیتے ہیں اور گروپ کے ساتھ رہنے والے جانوروں پر شکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس وقت آپ جس طرح یہ گروپ دیکھتے ہیں گروپ میں رہنے والا یہ جانور جس انداز سے رہے وہ اپنے حفاظت کر سکتا ہے اور بچوں کو عام طور پر جو چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں یہ اپنے اپنے گروپ کے اندر رہتے ہیں اور ان کی مادائیں ان کو اپنے گروپ میں رکھتی ہیں تاکہ ان کی حفاظت ہو تو پتہ چلا ہے کہ اجتماعیت اور گروپ جو ہے وہ حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے اور تنہائی نقصان کا ذریعہ ہوتی ہے تنہائی کے حوالے سے علماء نے شرطیں بیان کی ہیں تو بہت سی شرطیں ایسی ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں تو پھر جا کر انسان تنہا رہ سکتا ہے بقدر ضرورت علم بھی ہو اور دوسروں سے جو اس کے متعلق نفع ہے بس اوقات وہ بھی دیکھا جائے گا یعنی ایسا مفتی ہے کہ جس کی حاجت اس وقت امت کو ہے تو ایسا مفتی تنہائی اختیار نہیں کر سکتا شہر میں ایک اکیلا عالم ہے تو اس کو ہجرت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تو تنہائی کے اصول ہیں ان اصول کے مطابق ہم تنہائی اختیار کر سکتے ہیں ورنہ اجتماعیت میں بالخصوص نیکو کی صحبت کے فوائد ہمارے سامنے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہمارے سامنے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے والا خواہ اسلامی بھائی ہو خواہ اسلامی بہن ہو بلکہ مدنی منع ہو یا مدنی منیا یہ جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو ان کی سوچ بن جاتی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے بچے بچے ناطے پڑھ رہے ہوتے ہیں بچے بچے غیبت کے خلاف اعلان جنگ کرتے اور غیبت کے خلاف جنگ جاری ہونے کے اس مہم کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک اچھی صوبت جب مل جاتی ہے اجتماعیت ملتی ہے تو اس قسم کے فوائد حاصل ہوتے ہیں بہرحال جو جانور عام طور پر تنہائی اختیار کرتے ہیں اس کا نقصان یہ بھی رہتا ہے کہ وہ کسی شکاری جانور کا شکار بن جاتے ہیں مارخور کی عمر زیادہ نہیں ہوتی ان کی عمومی طور پر جو عمر ہوتی ہے وہ فقط بارہ سے تیرہ سال کے درمیان ہوا کرتی ہے مارخوری غزہ میں گھاس اور پتے شامل ہے ان کی خوراک موسم کے لحاظ سے تبدیل ہو جاتی موسم باہر اور گرمی کے موسم میں یہ بڑی چھوٹی گھاس چرتے ہیں اور جب سردیوں کے موسم میں یہ گھاس خشک ہو خو جاتی ہے تو یہ پتے اور ٹہنیا کھاتے ہیں کہ روزانہ آٹھ سے بارہ گھنٹے ایٹ ٹو ٹویلو آور چارے کی تلاش میں گزارتے ہیں سارا دن سوائے دن کے درمیانی چند گھنٹوں کے یہ مختلف سر گرمیوں میں مصروف رہتے ہیں دن کے درمیانی حصے میں یہ اپنا وقت آرام کرنے اور جگالی کرنے میں گزارتے ہیں. یاد رکھیے کہ جو جانور جگالی کرتا ہے وہ ادر حقیقت جو کھاتا ہے خوراک وہ اپنے میدے میں ڈالتا ہے پھر میدے سے ہے منہ پر آتی ہے اب یہ چباتا ہے تو جھاگ بنتی ہے اور یہ جھاگ جس طرح جانور کا گوبر ناپاک ہے اسی طرح ناپاک ہے تو عید کے ایام میں ہم مختلف جانوروں کو لے کر آتے ہیں وہ جگالی کرنے کے عادی ہوتے ہیں تو ایسے جانوروں کی جگالی سے بچا جائے بالکل جس طرح گوبر ہے اسی طرح یہ جھاگ ہے یاد رکھیے کہ میدے ہی سے یہ مطلب غلاثت وغیرہ جو بنتی ہے وہ میدے ہی سے پاس ہو کر جاتی ہے تو میدے کے اندر سے کوئی چیز چلی جائے خواہ وہ منہ سے ہی باہر آئے تب بھی وہ ناپاک ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ الٹی ناپاک ہے عوام میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ بچے کی الٹی پاک ہے یا بچے کی الٹی سے کچھ نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہے جو میدے تک پہنچ جائے کھانا ایک دن کے بچے کا ہو پیدائشی بچے کا کہ اس نے ابھی کچھ کھایا پیا ہو اور اس کے میدے سے کوئی چیز نکل آئی تو ایسی چیز بالکل ناپاک ہوتی ہے اور اسی طرح یہ جگالی جو اس کے میدے سے نکلتی ہے ناپاک ہوتی ہے اور ناپاک سے یہ جو جگالی کرتے ہوئے جتنا بلغم ٹائپ جو جو چیزیں بنتی ہیں یہ سب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح اس جانور کا گوبر مارخوں اور کے حصوں کے درختوں پر بھی چڑھ جاتے چیڑ یا سنوبر کے درخت پر چار سے چھ میٹر یعنی پندرہ سے بیس فٹ اونچی شاخ پر دیکھا گیا فور ٹو سکس میٹر مینس فین ٹو ٹوینٹی فٹ جہاں یہ نہایت پور سکون انداز سے پتے کھا رہا تھا اس کا ایک اور انداز اونچی جگہوں سے پتے کھانے کا یہ بھی ہے کہ یہ اپنی پچھلی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو کر پتے کھاتا مارخو بہت اونچے مقامات جہاں سخت ہوتی ہے جانے سے گھبراتا ہے. کیونکہ اس کی کھال اسے صرف سردی میں رہنے کی اجازت نہیں دیتی یہ وہ جاندار ہے جو اپنے قدرتی ماحول میں رہنا پسند کرتا ہے اگر اسے ایسی جگہ رکھا جائے جہاں اس کی ضروریات پوری نہ ہو تو یہ ناخوش ہی رہتا ہے اور ناخوش مارخور مادہ بمشکل بچہ جنتی ہے یعنی قید میں بھی عام طور پر اس کی صورتحال ایسی ہوتی ہے آوازیں نکالتا ہے اور اپنی ناخوشگواری کا اظہار کرتا ہے کیونکہ یہ جنگلی جانور ہے اور جو جنگلی جانور ہوتا ہے وہ لازی بات ہے قید میں رہنے کی اسے عادت نہیں ہوتی وہ پالتو نہیں ہو پاتا اور اس طرح کے ماحول میں عام طور پر ایڈجسٹ نہیں ہوتا اس طرح کا ماحول اپنانے میں اسے دقت ہوتی ہے اور جب وہ ناخوش ہوتا ہے تو ناخوشی کا اظہار بھی کرتا ہے مارخو بہت پھرتیلا اور تیز جانور ہے جو پہاڑی پر بآسانی با چڑھتا ہے اور چھلانگے لگاتا ہے افسوس اس بات کا ہے کہ قدرتی وسائل کی حفاظت کے بین الاقوامی ادارے نے اس کی نسل کو خطرے میں قرار دیا ہے کیونکہ پچھلی دو نسلوں سے اس کی تعداد 20 فیصد تک گھٹ چکی ہے 20% پرسینٹ ریڈیوس ہو چکی ہے خوف اس بات کا ہے کہ اگر حفاظتی اقدامات نہ کیے گئے تو آئندہ مستقبل میں اس کی نسل مٹ بھی سکتی ہے مارخور کی نسل گھٹنے کی وجوہات میں اس کا بکثرت شکار سب سے بڑی وجہ ہے اب چاہے اس کا شکار گوشت کے حصول کے لیے کیا جائے یا بطور کھیل کامیابی یا فتح کی علامت کے طور پر کیا جائے یا خاص ایشیائی دواؤں کے لیے کیا جائے جی جہاں, جہاں اس کی جان کو بہت سے خطرات لاحق ہیں سے گوشت حاصل کیا جاتا ہے دیگر چیزیں حاصل کی جاتی ہیں وہاں اس سے ادویات بھی بنائی جاتی ہیں انسانوں کی آبادی بڑھنے کی وجہ سے یا انسانی معاملات میں مداخلت کرنے کی وجہ سے بھی اس کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے مارخور کے سینگوں کی ایشیائی دواؤں کی مارکیٹ میں بڑی ڈیمانڈ ہے ایک رپورٹ کے مطابق چائنا کی ادویات کی مارکیٹ میں مارخور کے سینگ ہزار ڈالر فی کلو گرام کے حساب سے فروخت کیے جاتے ہیں جو کہ ایک نہایت پرکشش رقم ہے مارخور کا شکار بھی سب سے زیادہ چیلنجل ہوتا ہے کیونکہ وہ اونچی پہاڑی سلسلوں میں رہتا ہے اور ان کے لیے گھاٹ لگانا ان کا تعقب کرنا خطرے سے خالی نہیں کہ ذرا سی لغزش موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے مصنفی نے لکھا کہ پہاڑوں پر سفر کرنے میں ماہر لوگ ہی مارخور کا شکار کر سکتے ہیں اور اس کے شکار میں بہت زیادہ دلچسپی ہی رکھتے ہیں کیونکہ ایک طرف پرکشش رقم اور دوسری طرف اس کو مارنے میں یہ اعزاز کہ لوگ بھادو سمجھے اور اس کے مارنے کی پذیرائی کریں کیونکہ اس کا شکار کرنا آسان نہیں تو ہب جا کی وجہ سے ایک تعداد اس کا شکار کرتی ہے سرکار اعلیٰ آل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قسم کے شکار کے بارے میں جو فتح رضبیہ شریف میں لکھا اسے ناجائز قرار دیا کہ تفریح خاطر شکار کیا جائے اور ایسے لوگوں کے بارے میں اہل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ان کا مقصود جو ہے وہ گوشت حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ ان کا مقصود نہ خوراک حاصل کرنا ہے نہ ادویات حاصل کرنا ہے بلکہ ان کا مقصود تفریح ہوتا ہے اور وہی گوشت ان کو گھر بیٹھے مل جاتا ہے لیکن یہ جاتے ہیں اور کئی کئی دن تک کوشش کر کر اس جانور کو ہلاک کر کر لے کر آتے ہیں ہلاک کر کر لے کر آنے کے بعد ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے کھاتے بھی نہیں ہیں بلکہ دوسروں کو دے دیتے ہیں اور کھلا دیتے ہیں کیونکہ ان کا مقصود گوشت کا حاصل کرنا ہی نہیں تھا صرف ایک تفریح تھی ایک تفریح کی خاطر ایک جان کو ہلاک کر دینا شریعت مطالعہ کو یہ پسند نہیں اور انسان کو مسلمان کو اس بات کی ترغیب دلائی گئی کہ اپنی حاجت کو پورا کیا جائے یاد رکھیے کہ جانوروں کی اس کے ذریعے حاجت پوری کی گئی جانور کو خوراک کے لیے اجازت دی گئی اور ایسا گوشت شریعت مطالعہ نے حلال کیا کہ جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ انسان کے ساتھ نہ ہو کیونکہ بعض جانور کے گوشت ایسے ہیں کہ اس کو کھانے سے پیٹ میں کیڑے بھی پڑیں گے اور طرح طرح کے انسان کے اندر پائے جانے والے نظام کو خراب کرنے والے ہیں تو جو حلال گوشت ہے اس کے اندر اس قسم کے اوصاف نہیں ہوتے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے اور جس چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان گوشت زیادہ کھا رہا ہے تو وہ نقصان کر رہا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے تو ہر چیز کا نقصان آئے گا کہ ہم جب ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے بلکہ باہر شریعت میں صد الشریع حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اب ضنع غالب ہے کہ کھاؤں گا تو یہ بیماری کرے گا یا بیمار ہو جاؤں گا تو اب اس کا کھانا شرن جائز نہیں ہے اب اس کو ہاتھ روکنا ضروری ہے تو اب زیادتی کی وجہ سے اگر کوئی شخص بیمار ہو رہا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے لیکن بعض جو حرام گوشت ہے اس کا کلیل کھانا بھی صحت کے لیے مفید نہیں ہے یہ بھی پتا چلا کہ تفری کی وجہ سے شکار نہیں کیا جائے گا اور اپنی واہ واہ کرنے کے لیے کسی جان کو ضائع نہیں کیا جائے گا بعض ایشیائی ممالک میں اس کے شکار پر پابندی ہے مگر پھر بھی کچھ علاقوں میں ثقافتی طور پر اس کا شکار کیا جاتا ہے اور بعض جگہ جنگوں میں بھی اسے خوراک بنایا جاتا ہے بلکہ بعض ممالک میں اسے بطور غزہ باقاعدہ استعمال کیا جاتا اور اس کے سینگ بیچے جاتے اور ادبیات بنائی ہی جاتی یہ بات تو ہم جان چکے کہ پاکستان کا قومی جانور مارخور ہے مگر اس سے زیادہ عجیب بات یہ بھی ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں قانونی طور پر اس کے شکار کی اجازت ہے اور اس کی تعداد اس وقت دو ہزار سے چار ہزار کے درمیان تک بعض کہنے والوں کے نزدیک ہو چکی ہے مارخور کے خاص دشمن درندوں میں بھیڑیا برفانی چیتا سیاگوش وغیرہ شامل ہیں یہ اکثر ان جانوروں کا شکار بنتا ہے اور اگر ان سے کسی طرح بچنے میں کامیاب ہو جائے تو ایک اور فرد بھی موجود ہے جو اس سے شکار بناتا ہے اور وہ فرد کوئی اور نہیں وہ انسان ہے جو اس کا شکار کر لیتا ہے مارخور کی مادہ عام طور پر ایک یا دو بچے دیتی ہے جبکہ تین بچے دینے کا واقعہ بھی منظر عام پر آیا ہے اس کے بچے 5 سے چھ ماہ تک اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق مادہ کے ساتھ فیصد اعتبار سے ڈیڑھ فیصد سے بھی کم یعنی پرسنٹیج کے حساب سے 1.5 پرسنٹ سے بھی کم بچے ہوتے ہیں مگر کچھ عرصے کے اندر یہ پرسنٹیج اتنی کم ہوئی کہ ہاف پرسنٹ یعنی پوائنٹ فائیو پرسینٹ آدھا فیصد تک یہ پرسنٹیج رہ گئی یعنی جتنی مادائیں ہوتی ہیں اس کے دو ماداؤں کے اوپر اگر اوسط لگائے تو ایک بچے کی اوسط ہو گئی تو اس اعتبار سے ساٹھ فیصد یہ نسل کے اندر کمی آئی ہے میٹھے بیٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ جانور کا حلال ہونا اور ہوتا ہے اور قربانی کے اندر جس جانور کی قربانی کی جاتی ہے وہ الگ ہوتا ہے یعنی اس میں کچھ چیزوں کا فرق ہوتا ہے یعنی ہر حلال جانور کی ہم قربانی کر دیں تو وہ قربانی جو ان ایام قربانی میں کرنا ضروری ہے وہ واجب ادا نہیں ہوگا اسی مثال ہم سمجھ لیں ہم مرغا قربان کر دیں ایام قربانی میں تو جو قربانی ہمیں کرنے کا حکم ہے وہ تو مرغے کی قربانی نہیں ہے مگر جب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مرغا ان ایام میں قربان کیا گیا تو وہ حلال ہے کھایا جائے گا اور اس کا بالکل استعمال کیا جائے گا وہ بالکل حرام نہیں ہوگا کہ اس وجہ سے کہ ہم نے اس جانور کی قربانی کی تو یہ بات ذہن نشین رکھنے کے بعد یہ بات سمجھ لیجیے. کہ جو بھی جنگلی جانور ہوتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی یعنی وہ جانور اگرچہ حلال ہو ذبح کر لیا جائے تو اس کا گوشت کھایا جائے مگر اس سے جو قربانی کا حکم ایام قربانی میں کوئی قربانی کے دنوں میں جس جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ حکم پورا نہیں ہوتا مثلا ہمارے ہرن کی قربانی نہیں ہوتی ہیرن ایک جنگلی جانور ہے اور اس جنگلی جانور کو بھی اگر قربان کر دیا جائے ہے حلال اب اس کو کھایا جا سکتا ہے مگر یہ کہ جس جانور کو قربان کرنے کا ایام قربانی میں حکم ہے وہ ہرن کو قربان کرنے سے حاصل نہیں ہوگا تو مارخور بھی جنگلی جانور ہے جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی اور چونکہ اس کا تعلق بکروں کے خاندان سے اور بکرے کی کھال استعمال کرنا آجزیل آتا ہے اس وقت جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بکرے کی کھال ہے جس پر بیٹھ کر بیان کیا جا رہا ہے اور اس کا اہتمام کیوں ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس میں دیکھتے ہوں گے کہیں آپ کو کھال نظر آتی ہے کہیں آپ کو چٹائی نظر آتی ہے کہیں آپ کو کچھ نظر آتا ہے کہیں کچھ نظر آتا ہے تو یہ ساری چیزیں یوں سمجھیے کہ ہماری استعمال کرنے والی چیزوں کے بھی کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں مٹی کے برتن استعمال کریں گے تو سنت ادا کرنے کا ثواب ملے گا جھنڈے تو شاید مدنی چینل کا ایک ایک ناظر سمجھتا ہوگا کہ دعوتیں اسلامی والوں کو جھنڈوں سے کیا رغبت اور محبت اور کس وجہ سے جھنڈے رکھے جاتے ہیں اور اسے سمجھانے کی حاجت ہی نہیں ہے رہا کھال تو اس کھال کو رکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ آجزی پیدا کرتا ہے اور اس کے نیچے چٹائی ہے چٹائی پر بیٹھنا سنت ہے اور یہ جو چٹائی اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ مردے کو نہلانے والی جو نہلایا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے یہ وہ چٹائی ہے اور امیرا علی سنت کو یہ چٹائی پسند ہے وجہ اس کی آپ یہ بیان فرماتے کہ اس چٹائی میں موت کی یاد ہے تو اس انداز سے یہ کھال جو ہے یہ کھال آج ہی پیدا کرنے والی اور امیرا علی سنت کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم گھروں پر یا دیگر مقامات پر بھی جب بیٹھے تو ہمارے پاس یہ کھال ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کھال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سراپا آج کا پیکر بنائے اگر کوئی محنت اور مشقت کا کام کرنے والا فرد ہے اور اس محنت اور مشقت کے کام کرنے کی وجہ سے اسے تھکان محسوس ہو جائے درد محسوس ہو رہا ہو تو اسے چاہیے کہ مارخور کے سینگ اور کھر کو پیس کر تیل میں ملا دے اور اس کے یہ تیل جس کے اندر یہ سینگ اور کھر مل چکے ہیں اس تیل کے ساتھ اپنے بدن کی مالش کرے تو اتنا آرام محسوس ہوگا جیسے کہ اس نے کوئی کام ہی نہ کیا علی الحبیب صلی اللہ اللہ محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ للہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں آپ بس کے ساتھ وابستہ رہیے اور اس میں جس طرح ہم نے چند مدنی پول حاصل کیے آخر میں اس طرح کے تو بہت سے مدنی پولوں میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ملتے ہی رہتے ہیں دعوت اسلامی کے اجتماعات اور مدنی چینل کے ساتھ اپنی وابستگی رکھیں مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد